اللہ جس کے لئے چاہے رزق کشادہ اور تنگ کرتا ہے اور کفر دنہ کی زندگ پر اترا گئے نازاہے ہوئے اور دنا کی زندگ آخرت کے مقابل ناؤ مگر کچھ دن برت لیا